ہاں بیٹھی یہ تو یاد کرنے کے لیے کوئی آدمی ایک سپارہ سو مرتبہ پڑے تو کیا ہارے اور ملے گا اس کو سواب جو تقرار کر رہا ہے سپارے کی تو جتنی مرتبے پڑے گا اتنی مرتبہ سواب ملے گا ٹھیک ہاں کہنا کیا چاہتے ہیں آپ جی جی جی کیا کر لیں جی بھائی وہ جتنا قرآن پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا ٹھیک ہے نا چاہے ایک حرف کیوں نہ پڑے الف لام میم تو بھی نو نیکیاں ملیں گی مشکال شریف کی حدیث تو جتنا بھی پڑھے گا چاہے اس میں کتنی تکرار ہو کتنی مرتبہ پڑی اس کو ثواب ملے گا چاہے پہلا پارا پڑے دوسرا پارا پڑے تیسرا پارا پڑے اس کو یقیناً ثواب ملے گا